ومجهد أن لا إمام إلا, إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا روزي ولا مشير له ولا عين له, له, له, له, له وسل لِيَذْكُرُوا وَلِتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَكَذَّبَ بِتَأْوِيلِهَا نَسِيَ إِذْ أَتَى الْقَرْيَةَ فَأَهْلَكَهَا الطُّوفَانُ وَهُوَ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المذيذ للفرطان بالخميذ <تصفيق> الذي جار بالسدق والسدق به صدق الله عشوده النبي الكريم ومعولاه عدد للشاعرين والشاقرين الحمد لله <ورب العالمين> ہم نے ہر دور میں تقریبی سے ان شانت کے لیے ہم نے ہر دور تکڑی سے شادت کے لیے وقت کی تیل ہواؤں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقری سے کے لیے وقت کی تیل ہواؤں سے بغاوت کی ہے سلسلہ میں محمد سے دے شعور کا شدا رہنے دے۔ میرے موتوں سے سدا حق کی سدا رہنے اور مال کے روز راضی کر لے ہاتھ میں وقت کپا ہے تو سپا رہ گئے حرم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں طرف سے پیش کیا جا رہا ہے مظفر گڑھ کے نوجوانوں اور دوستوں کے ہے سہاوا مظفر گڑھ کا یہ بے نشان اور ابھی شام جل شیام بار اماسی کر رہا ہے پاکستان کے سی نوجوانوں کی بہت بڑی تمدید شریف اللہ تعالیٰ کی تردید اور خبر سے میں بھی آپ خبرات سے مخاطب ہو رہا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں شاد جس طرح اللہ نے نبی کو کبھی اللہ نے آدم کو کلیفہ بنایا اسی طرح حضور نے سدید کو خلیفہ بنایا اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانا چاہا تو آدم کو بنایا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی جبرائیل امین کی لیکن اللہ نے زیادہ قریبی کو نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کے لیے اس آدمی اس کا انتخاب کیا جو زیادہ قریبی تو نہیں تھا لیکن اس میں صلاحیت زیادہ جا جا۔ جب حضور کے خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو رشتے میں حضور کے زیادہ قریبی حضرت علی گئی لیکن حضور نے اللہ کی سنت پر عمل کر کے جہاں زیادہ قریفی کو نہیں دیکھا زیادہ صلاحیت والے کو اللہ نے خلیفہ آدم کو بنایا جبریل کو نہیں بنایا حضور نے خلیفہ ابو نگر کو بنایا علی کو نہیں بنایا اور اللہ تعالی نے اعلان کیا ریس اعلی ربو کا دل ملائی کا دینی جائزوں ارض خریفہ زمین میں ایک خلیفہ بنانا تھا اور اس اعلان کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں باقی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت آدم کو منوانے کا ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ آدم کو آگے پر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کے پیچھے چھجا کرو یعنی جس کی خلافت کو منوانا مشہور ہوتا ہے اس کو آگے کر دیا جاتا ہے اور جس نے ماننا ہوتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور خلافت ماننے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چھڈا کرو اللہ نے آدم کو خلیفہ بنانے کا اعلان کر دیا لیکن اس کے بعد طریقہ خلافت بنوانے کا یہ اختیار کیا کہ اس سے آگے کر کے فرشتوں سے کہا کہ اس کے پیچھے نماز اس کے پیچھے پیدا کرو تو جب حضور کے خلیفہ بنانے کا آیا تو حضور نے بھی حضور اے اسلام نے بھی اللہ کی سنت پر عمل کر کے اپنے خلیفہ کو آگے کر دیا اور امت سے کہا کہ اس کے پیچھے نماز آہ آہ آہ آہ آہ آہ آہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضور نشیدی کے اثر کو اپنا خلیفہ بنایا اور ایک بات یاد رکھیں مسلمانوں کا اور شیعہ کا شہر سے بنیادی اختلاف شروع ہو جاتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نظریہ امامت ہے مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نظریہ خلافت ہے دیکھو امامت آگے ہونے کو کہتے ہیں راسوتوں کی امامت کہتے ہیں آگے ہونے کو اور خلافت کہتے ہیں پیچھے ہونے کو مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی آگے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کے بعد امام ہے یعنی حضور کے بعد بھی کوئی بارہ لوگ آگے ہیں لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ساری امت پیچھے ساری امت جس طرح اللہ تعالیٰ نہیں آپ توجہ کریں آپ کی توجہ ہے لیکن جس طرح خلیفہ بنانے میں مشابت ہے اسی طرح خلیفوں کے منکروں میں بھی بڑی مشاوت ہے آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا حضور کو ابو بکر نے ابو بکر کو حضور نے خلیفہ بنایا ان کے خلیفہ بنانے میں مشابت ہے اسی طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بھی بڑی مشاورت ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا جس نے ان کیا اللہ نے حکم دیا پخر اللہ نے کیا حکم دیا پاکر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور عاد کا انکار جس نے کیا اس کو خدا نے فرمایا تھا فروغ نکل جا تو دیکھیے حضور کے شلیفے کا جو منتر تھا حضور کے شلیفے کا جو منتر تھا وہ مسلم یہودی تھا عبداللہ بن تباہ یہودی تھا اور اس نے حضور کے سلیقے کا انکار کیا تو دیکھیے یہودیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا پڑھایا اصل بن یہودا نظر جس نے اللہ کے قریبے کا انکار کیا اس کے لیے بھی حکم نکل جانے کا تھا اور جس نے نبی کے قریبے کا ارفار کیا حکم اس کے لیے بھی نکل جانے کا تھا ایک کو جنگت سے نکالا گیا دوسرے کو عرب سے نکالا گیا نارمیر ہرافت اور صدیقی کے اکبر اور دیکھیے سمجھا کیجیے ابھی کل کی بات علامہ سامنا ہی نہیں لاہور میں بہت پھٹا قبر ان کی مدینے میں جا کر بنی بنی حاجی ذاب اللہ مہاجمکی ساری زندگی ہندوستان رہے لیکن قبر مکے نے مولمد فب الحال امبیک ساری عمر میرٹھ میں رہے لیکن قبر مدینے میں پوری دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں مر جہاں بھی لیکن میری قبر مکے مسینے میں بنے گرتا کہ پوری دنیا میں پاکستان میں کوئی مرے تو ہر آدمی کا کہا ہے کہ میری قبر وہاں بنے لیکن آپ نے دیکھا کہ تین چار سال پہلے ایک قوم کے ستر آدمی تین سو چوہتر آدمی مرے مکے نے اسانائی بہیر مرے لاہور میں قبر وسیع میں پاکستان کے علماء ہندوستان کے علماء وپات ہو ہندوستان میں قبر وہاں بنے پوری دنیا کے مسلمان مرے باہر قبر وہاں بنے اور یہ مرے وہاں مکے میں اور کبر اینان میں بنے میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے تو میرے سامنے وہی کمایا کہ اللہ نے کرنایا تھا فاقوس کی ان کے لیے اللہ نے حکم دیا تخرص کا کہ تم نکل جاؤ اور دنیا نے دیکھا کہ تین سو چوہتر کلانوں نے ایک کلانی بھی مکے کی کھرتی میں پتم نہیں کیا کیوں؟ کہ حکم ہے سفر کہ نکل جاتا کیوں جائے خدا خدائے رسول کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو ارب کی دھرتی قبول لے کر سکتا اور پھر آپ دیکھیں جس نے اللہ کے خلیمے کا انکار کیا اس کو بھی دنیا نے سزا دی جس نے نبی کے طریقے کا انکار کیا اس کو بھی دنیا نے سجا گری جس نے اللہ کے طریقے کا انکار کیا اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ اللہ نے حجیوں کو دنیا کے جب سے حل کرنے جائے اس کو پتھر مارے کنکریاں مارے پتھر مارنا کنکریاں مارنا اصل نہیں مانتی کہ آپ ایک جگہ پر آج چودہ سو سال سے پتھر مار رہے ہیں اس کا کیا کچھ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے خلیفے کا انکار اتنا بڑا جرم ہے کہ شیگان کی جگہ پرنے والا آجی مارے کیوں کیوں سنکریاں مارتے ہو اے ندیوں تم نے کیوں کنکریاں ماری ولیو تم کیوں تنکی مارتے ہو بادشاہ تم کیوں تنسری مارتے ہو اللہ نے سکھایا یہ میرے خلیفے کا منتظر یہ میرے خلیفے کا منقزہ اور جو اللہ کے خلیفے کا منصوب تھا اس کو سزا ملی پکڑوں کی اور یہ سزا چھوٹی تھی اس لیے کہ اگر بات نہیں کہ میرے محمد کے خلیفے کا انکار کرے گا تو اس کو سزا نہیں اس سے بڑی دے سکتا چلا کہ اس کو سزا اس سے بڑی ملی اور وہ سزا ہے چھریوں کی وہ سزا ہے چھریوں کی جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی پکڑوں کی جس نے نبی کے طریقے کا انکار کیا اس کو شداجلی چھری ہوتی اب سوال یہ ہے کہ پتھر تو میں بھی مار سکتا ہوں پتھر تو آپ بھی مار سکتے ہیں آپ پر کوئی قدر نہیں آپ پر کوئی قانون نہیں کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی فوجداری نہیں لیکن سوال ہے کہ چھری کون مارے چھری نہیں مارو تیرا بھی پیس لگ جائے اثار پاس مارے تیرا بھی پیس لگ جائے اپنواز ہندو مارے تیرا بھی پیس لگ جائے اور جناب تین سو گو کے مقدمے لگ جائے آپ مارے قانون کی درج میں آ جائے چھری مارنا پوری دنیا کے ہر ملک میں جرم تھا سدار کے طور پر جرم نہیں تھا لیکن چھری سے نہیں چلا سکتا تھا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے سلیفے کے من کر کو آپ پتھر خود مار آپ پتھر مارے سلیفے کا من کر اور ہے اللہ کا سلیفے کا منکر اور ہے پتھر مارنے والا اور ہے لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کے سلیفے کا منکر ہوگا اس کے لیے میں امت کے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دوں گا کہ وہ چھڑیاں امت کے مسلمانوں کو نہیں کہوں گا کہ وہ جا کے چھڑیاں مارے اے اللہ صرف کون چھڑیاں نویز سوریوں کے تو نے کیا قانون بنایا جہاں پوری دنیا میں اس ہی خود کا قانون ہے کہ امریکہ میں کوئی آدمی اپنے آپ کو مارے وہ گرفتار ہو جائے پاکستان میں ایک چھوٹا سا بچہ بازار سے گزرے سوری اس کے ہاتھ میں ہو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ اپنے آپ کو نہ مار دے جو آدمی چوریا پکڑ کر جڑنے لگے تو ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ جناب یہ چوریا تمہیں اپنے آپ کو نہ مار دے جہاں بچہ کھڑی کر رہے کر سکے وہاں کوئی قوم اپنے آپ کو مل کر کیسے گارے گی اللہ نے سنایا تمہیں اس پہ کیا غرض ہے قانون بنانا میرا کام ہے حرکت چلانا میرا کام ہے نظام پکڑنا میرا, میرا کام ہے میں ایسا انتظام کروں گا کہ جس نے میرے نبی کے قبی پہ کا انکار کیا اسی کی قوم کو میں اس بات پر مقرر کر دوں گا کہ ہاتھ ان کے ہوں گے سریا ان کی ہوگی سینے ان کے ہوں گے بک ان کا ہوگا شہر ان کا ہوگا اللہ ماننے سرایا ہو وہ ہاتھ لکھے گے بخدمت خدمت چنا ڈپٹی صاحب ہم نے سخت محرم کو میں اتنے آدمیوں نے اپنے آپ کو شریہ مار دی ہے اس لیے ہمیں <تصال> زیادہ درخواست لکھی جائے گی کہ تو خدمت دلا کی ساتھ ہم نے فلاں چوک میں فلاں بازار میں ہمارے چھڑیاں مارنے کا روٹ مقرر کر دو چھڑیاں مارنے کا راستہ مقرر کر دو جگہ مقرر کر دو پولیس کی کھٹیاں ختم کر دو فوج کی کھٹیاں ختم کر دو کہ کیوں چھٹیاں ختم ہو چھٹی کا ختم ہوتی ہے قتل پر قتل پر لڑائی پر اللہ نے فرمایا یہ کوئی قتل سے کم ہے دیکھو پولیس کی چھٹیاں ختم ہے فوج کی چھٹیاں ختم ہے کیوں نہیں چھٹیاں ختم ہے اس لیے کہ ایک ایسی نام دار کون ہے کہ جو اس تاریخ کو اپنے آپ کو مارے گی اور پولیس کے پہرے میں مارے گی اور مارتی چلی جائے گی اللہ کو کہاں مارے گی اپنے منہ پر کیوں نہیں مارتی پاؤں پر کیوں نہیں مارتی سریاں مارتی ہے تو منہ پر مارتی نہیں ہاں سینے پر مارتی ہے اللہ نے سنایا سینے پر اس لیے مارتی ہے کہ اسی سینے میں چوبیس بکر کا بھول اسی سینے میں تو ابو بکر کا پل ہے اسی سینے میں تو عمر کا پلو ہے اے اللہ اے اللہ اللہ یہ عجیب چھریوں کی پولیس منظوری دے رہی ہے پی سی منظوری دیتا ہے حالانکہ پوری دنیا میں یہودیوں کو چھریوں کی سزا نہیں ملی عیسائیوں کو چوریوں کی سزا نہیں ملی ہندوؤں کو چھریوں کی سزا نہیں ملی اس موجود کو ملی اس لیے ملی کہ یہ اس لیے ملی کہ ان کا تعلق الا عوض عوض میںالمک سیزا دینا سے علیہ السلام تم پر جانے لگے تو سہارے بھائی ہارون سے قوم بچڑے کو پوجنے میں لگ جائے واپس آئے قوم بچڑے کو پوج رہی تھی السلام نے پر عذاب آئے گا دچڑے کو کیوں پوجا آگا کیا ہوگا قرآن کہتا ہے عذاب یہ تھا کہ پتلو انسوشک سے تم اپنے آپ کو مارو تو دیکھو اپنے آپ کو کون مارے جو کچرے پہ پوچھتا ہے جو کچرے پہ پوچھتا ہے وہ بھی اپنے آپ سے مارے جو گھوڑے پہ پوچھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مارے مان سام کی اور دیکھیے خبروں کے ساتھ کئی دوسرے بڑے ملک میں کوئی تو ایسا تھا میں کہ کہہ سکتا کہ یار ہی اپنے آپ کو چریاں نہ مارے ان کو روک دو پکڑا تھا علماء سے علماء علاج سے روکا کرتے ہیں اس لیے ان کو پکڑا تھا تو یہ چھریے سے یا روک دو تو چھریے سے روکنا کس نے تھا تو جن علماء نے چڑیوں سے روکنا تھا اللہ نے فرمایا مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر محرم کے دنوں میں ان کے داخلے نہ بنتا بند تقریروں کی وجہ سے نہیں ہوتے داخلے بند اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو چڑیوں سے نہ دے اور ان کے اگاد میں سرد نہ آ جائے اذا پورا ہو جائے آگا آزاد پورا ہو جائے زبان بند ٹھیک ہے میری بات تو سمجھ جا رہی ہے لیکن آپ حرام ہوں گے ایک اور بات تھا کہ جو اللہ کے خلیفے کا من کرتا اس کے سزا ملی پتھروں اس کو سزا ملی اور جو ندی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو ایک سزا ملی چلوں ایک سزا ملی لیکن اس کو دنیا میں ایک اور سوال ملا اس کے دنیا میں ایک اور, اور لیے کہ یہ یہ کیا تھا یہ اللہ کے خلیفے کا منکر چن لوگ اب نبی کے طریقے کے بن کر سیل سزا میں سیریز ہے دیکھے پتھر کہاں ہے سوری کہاں ٹھیک ہے یہ پتھر اور چھری میں پہن کر تھی لیکن جس نے نبی کے طریقے کے انکار کیا اس کو ایک اور وہ سزا ہے کالے کپڑوں وہ سزا ہے کالے اچھا آپ کتنے بڑے استعمال میں آپ کہیں کا روٹی کا کپڑا کون سی سزا ہے ایک آدمی نے سفید کپڑا پہن لیا یا کال پہن لیا یہ بھی کوئی سزا ہے جس طرح میں نے ایک بلا سے نو محرم کو پوچھا کہ تم نے شکایت کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں کالے کیوں نہیں پہنے تو وہ کہنے لگا مولوی صاحب کپڑوں میں کیا رکھا ہے انسان کا دن کالا ہونا ہے تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے تو ایسے ماحول میں جب وہ کہتے ہیں کہ دل کالا ہونا چاہیے تو کپڑا کون سی سبا ہے ایک آدمی نے سارے کپڑے پہن کے سنا چاہیے لیکن جس وقت میں نے دیکھا کہ شیعہ کی اپنی کتاب میں کشم الغا میں بدارس المین میں اخبار اقتبال نے گلاب میں لکھا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس کالا لباس کس کا لباس ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اگلی بات کرنے میں جن میں کہا جب ان کی کتابیں لے آ کالا لباس تو میری بات سمندر آ گئی تو اب جہنمیوں کا لباس کہہ لیا تو کیا ہوا جب مریں گے تو گے لیکن ایک بات یاد رکھا ایک بات لباس کو کالا انہوں نے کہہ لیا ٹھیک ہے آپ مجھ سے کہہ سرو کی صاحب آپ مجھے صبح دس بجے کہاں پہنچنا ہے تو میں کہوں میرے لہور پہنچ ہے مثال کے طور پر تو آدھے گا تقریب کرتے رہے پتلی دیکھے گا کہ نہیں لیکن اگر آپ رات کے دو بجے میرے پاس آئے اور دیکھیں کہ میں گسل کر کے کپڑے بدل چکا ہوں تو آپ کہیں گے کہ پہلے شاید یہ جاتا یا نہ جاتا لیکن اب ہر سوٹے اس نے لواس بدل لیا ہے اب یہ ضرور جائے گا اب اب یہ جہرمن جائیں گے جہنمے میں جائیں گے پتہ نہیں کب جائیں گے یہودی بھی جائیں گے پتہ نہیں کب جائیں گے عیسائی بھی جائیں گے پتہ نہیں کب جائیں گے لیکن دنیا میں یہ واحد کون ہے جوڑ کر تیار ہو کر بیٹھ گئے ان کو کہو کہ تمہاری بھارت کا جنازہ نکل گیا کہ کوئی تین مرتبہ ہیلیکپٹر سے زمین پر گری ہے اور اس کا तार تار تار ہوا ہے اس کا جسم لگا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں گزرا کہ جس کو عقیدت کی وجہ سے عقیدت مندوں نے جس کے کپڑے اتار لیے کپڑے اترے کوئی کپڑے اتار سکتا ہے پھر آپ کو اتنی عقیدت چڑھ گئی ہے کہ پیارے کپڑے نہ <Pan> بڑے عقیدت بھی ملنڈ کر کے مارنا میں اصل بات یہ ہے کہ بغض سینے میں پورا دوسری نے سینے کو خدا نہیں کبھی چھریوں سے پٹوایا کبھی اپنوں سے پٹوایا کھڑی سے کنہیں نہیں ہے اوپر اوپر عقیدت مند اوپر کون ہے عقیدت مند اوپر ہے بڑے عقیدت مند ہوئے جنازہ ہویا ویس اسلامی ملک ایک غلام خاص ماننا ہے پاکستان کے علاوہ کوئی اس کے جنازے میں نہیں گیا وتالیس اسلامی ملکوں میں اس آپ سال کے علاوہ کوئی اور کوئی اور گیا میں اس کا ایک بہت چاہوں کہ تانے لانگے آپ کو میںدر خان دے گی شاہ خان پھرتے یا خان بھی دے گئے شاہ خان پھرتے اور جناب جلے سے دے گی شاہ خان پھرتے گاؤ لکھ بھی دے گئے شاہ خان پھر بیوی بھی دے گئے ہے تو بابا کو اسکار پیٹ ہر پیٹ میں کمچا نہ بس بابا یہ اقتدار نہیں رہے گا اور کام رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ جا اور مجفردار سے دوستوں اس باتیں پہ جا کر کوئی میرا یہ شیر سنا دے کہ کام رکھتا ہے دریا کی لگونی نہ جا ہم نے دریاؤں کو چڑھ کر کے اترتے دیکھا اور مرچوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں اور تو ساری گزارا کرتے ہیں تو ساری ایک سو تیئی بدکسمتی ہے اور عورت وہ حکومران ہے جو یہاں سے امریکہ جاتی ہے اور بھارت خوش کے کہتی ہے کہ تیرا تیرا تارا مل گیا سن لال وہ پاکستانیوں مبارک ہوئے پاکستانی <متحدث> بی بی تارو خوش نہ ملا سن لال آتمداری نو کی کہ لگاری میرے دور تو نہیں پہ ایک پدری لائے میں روانہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو سنگ کی سکی آج کرتے لائیں جانا سار سکتے چاہی اس کو اسلام کا کہتا ہے اسلام کا نمبر کا کہتا ہے جلا مظفر گڑھ کے ڈی سی صاحب کہ ہاتھ نواز انوی کا راستہ اس مرتبہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ایس پی صاحب میرے بڑے دوست حیدرآباد سے آئے گا آشار صاحب ٹھیک ہے اچھی آدمی اور ہمیں یہ توقع ہے کہ آئندہ بھی وہ اچھا کام کریں آپ ہمارا مطلب آپ کو سنگا کہ کون جی کو ہم مرتبہ چون سکتے ہیں کہاں پر چون سکتے ہیں کیسے بھی مر گیا ان سے کچھ نہ ہو میں سے ابھی لحب سے دینا میرے رام جی کے اندر کیا تھا ابھی لہب لوگوں کا رام نے بات کیا بافی بھی یہ میرے پاس ہے اے آج سے تین سال پہلے میں فوٹو ہے کلینی کا دیکھو یہ کلینی عید کی اس کتاب کا نام ہے کشم اسرار کیا نام ہے کشم اسرار کتاب کا نام ہے کلینی کا فیتو ایران کی چھپی ہوئی کتاب ساتھی میں ہے ایک سو انیس مام خوب تو سینے پر ہاتھ رکھنے کو جی جاتا ہے ایک سو انیس ادھر پر خدیمی کہتا ہے کہ عمر کا پردید تھا دیکھیے یہ خلینی کی کتاب نہ ہو خلنی کی لکھی ہوئی نہ ہو ایران کی کپتی ہوئی نہ ہو آپ سب تعداد پلٹ تھا اصلی بات اصلی بات اوبری کی کتاب کی اصلی بات ابنی نے واقعہ احتساب نقل کیا ہے اللہ علیہ وسلم کی وقاعت کا وقت تھا آپ نے کاب قلم مانگا یہ واقعہ نقل کیا اور اس واقعہ کو یہاں کے ایس پی ساتھ میرے بڑے دوست کا واپس کیا ہوگا آپ شاید ساتھ ٹھیک ہے اور ہمیں یہ توقع ہے کہ آئندہ بھی وہ اچھا کام کریں اور ہمارا موقف آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کم کو ہم مرکز کہتے ہیں سکتے کیوں کہتے ہیں کیسے ہی مر گیا ان سے سوچنا آپ کو میں سے ابو الحمد لین قرآن کے قرآن نے معاف کیا بھی دی میرے پاس کتاب ہے کھلے اے آج سے تین سال کا میں کا دیکھو یہ کلینری تھی لکھنی کتاب اس کتاب کا نام ہے کیا نام ہے سشم اطرار کتاب کا نام ہے خدیلی کا فوٹو کی رن کی شپی ہوئی کتاب ایک شکونی سبا کو سینے کا نام رکھنے کو جی جاتا ہے ایک شکونی کہتا ہے کہ عمر ساخت اور گنجیش تھا یہ خدی کی کتاب نہ ہو خدی کی مٹی ہوئی نہ ہو ایران کی کتی ہوئی نہ ہو آپ ہمیں سب پہدار سمجھتا ہے اصلی بات خودی کی کتاب کی اصلی بات ابنی نے واقع کیا ہے اور فلطن کی کا وقت تھا آپ نے کافل مانگا واقعہ اور اس واقعہ کو نقل کر کے وہ کیا کہتا ہے مانگا تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کاٹ گئے تو عبادت نقل کر کے کہتے ہیں اگر شملہ کلام کلام آتے ہند کلام دعوا عمر کے اس بیہو کلام سے اب فدر خطاب عمر ستاپ کے اس بیہو کلام سے بو سادر قیامت مسلم شکایت میں کنر الحب خوب قدر بنی عمرے کا روپ میں اب سے اوپ کا اس نے یہ کہہ دیا اب سگمبر خدا کے بڑائے کے ساتھ دلک مذہب کشید انسان و اشرف دن بار میں جانا اور اس کے بعد تی مور سات باقی حالے دے تلام اب خدمے ستاپ سب اب شو کلام اب خدمے سب تجر حضور عمر کا یہ کلام سن کر دنیا سے جب ان کلام اور اس بہیدہ کلام سے اب اچھے کھر وزن رکھا جائے سلا تمہیں کا ہوا یہ اس کتاب کی اصل عبارت ہے پرگتی کیجئے اس کتاب کے ایک سو سات پتے پر ہمیں لکھتا ہے کہ میں خدا کو خدا ایسے مانو جس نے عثمان اور معالیہ کو خلیفہ بنا دیا اسی کتاب میں کیجئے اسی کتاب میں ہمیں کہتا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا عثمان علی سب کمار سے مثلاً تھا اور معاوضہ بلستا تھا یہ آپ اس کتاب میں محدود ہو مظفر اور مظفر کا مظفر گر چلے گا سیا کے گھر ایک سچا چاہے وہ سیا رہے لیکن سن لی ہو سن لی ہو سن لی کلرک ہو سن لی ہو سن لیج ہو سن دکاندار ہو اس کو اپنے مدد کا پتا نہیں تیرے اس ملک میں کمیون کی یہ کتاب ایران سے سفارت خانے میں سکولوں میں کالجوں میں متقسیم کی ہے اور اس ابو بکر کو اس میں تال لکھا گیا کہ جو ابو بکر آج بھی رسول اللہ کے روزے میں سویا ہوا جو کے بارے میں صدیق یارو یاد رہے محبوب کے سلار صدیق یارو یاد رہے محبوب کے سدار صدیقی رقم محبت کے استعار اور صدیق جب تلک دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے لغبت کے ساتھ اور اسی کو خاصہ محمد مسرو کہتا ہے کہ شہاب کا حق نے کیا ذکر دیا ہر قوم دے دھر سب نے مالو گھر دیا کسی نے دیا کسی نے کسی نے مگر آئے کیا میں خدا کے نام جو جے آج تیرے ملک میں آج تیرے شہر میں آج تیرے ملک کی گلیوں میں اس ابو بکر کو کاپر لکھا جائے اور شفا تناباد چپ کر جائے اطنواز جھنڈی چپ کر جائے اس جلن میں مولانا اطنواز پر قتل کے تین جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے اساتی کسی گھر کی گئی سو سال پہلے ان دام کی مسائل شنگی, خالد سنگی اس جنگ میں صحابہ کا نام ان لوگوں نے لیا جو لوگ چار دیواری میں رہے میرے دوستو آج سفای صحابہ سے ایک ناخار پاکستان میں مولانا حسین کے ہاتھ پر مات کی چکا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کیا کو کہتے ہیں اخبار ہمارا ساتھ نہیں بیٹا ہمارا ساتھ نہیں بیٹا ہمارا ساتھ نہیں بیٹھا سو سال پہلے جب اٹاؤ نشا موبائل نے بابو نہیں مانگتا تھا چوبری نہیں مانگتا تھا اخبار نہیں مانتا تھا, تھا. رو نہیں مانتا تھا لیکن اتاؤ نشا نے نو سال کھیل کاٹی ابھی تو ہم 20 سال کھیل کاٹی ایک لاکھ انسان شہید ہوئے انیس سو چوہتر میں نہیں <تصفح> مانتا تھا مانگتا لیکن علماء نے جب خورانیاں مردا قادیانی کے پاس مفتی بحرو میں سونی اسمبلی میں مردا قادیانی کے پوتے مردا نیا ملازمہ ہوا اور اس ملازرے میں مردا نیا کو مفتی محروج نے لا آپ کیا سرفتار کافیانی کے سفر دستخط کا لے کر مجبور ہوا اور اسمبلی کے لندر آپ کے پڑھنے والے کیمرے گھر کرسٹیوں کے پڑھنے والوں نے کافی سفر پر دستخط کیے مظفر گڑھ کے के ہی سے آج سیلا کا سفر میں رفتار نہیں لکھتا وقت نہیں لکھتا ٹیلی ویژن نہیں لکھتا لیکن جو تحریف اس مذہب سلمندر نے شروع کی ہے میرے دوست یہ تحریر کوئی نئی نئی ہے شیخر انعام بالک نے کہا احمد نے کہا انعام ابلیفہ نے کہا مس السانی نے کہا ارم سینیا نے کہا شہلا نے کہا لیکن وہ قبر کتابوں میں بند تھا پاکستان کی تاریخ میں جس وقت گریوی کی کتابیں اس ملک میں تقسیم ہونا شروع ہوئی تو سنوتے مولوی مسجد میں راست کرتا تھا کرتا تھا سیا کافر ہے لیکن جگہدار ڈی سی طرف سے اس پی طرف سے چودھری طرف سے سرایہ دار طرف سے مولوی پر اس کو منزل نہیں کرتا تھا لیکن نے اس سسٹم کو توڑا انسانوں کی فوج نے کیا سب تر مقدمے سکل کے مقدمے سے میاں والی کی جنگ میں راج ہوا اور جن مغمہ ہے اچادی شتیش گائے سب کچھ برداشت کیا لیکن شیعہ کا کپڑ کراچی سے لے کر آگاہ کی پردھانوں نے منگا کیا میں کیا اور ہر جگہ منگا ہوا لیکن مدفر یہ کفر آج اس طرح سے رہے لیکن وقت آئے گا شیعہ کا یہ سفر ہائی کورٹ میں ہوگا سپریم کورٹ میں ہوگا پارلیمنٹ میں ہوگا پاکستان کی پارلیمنٹ شیعہ کے کفر پر دس خطرے ہی ہم نہیں ہوگے اطلاعات نہیں ہوگا لیکن اس دنیا میں کو کافر کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی وقت نہیں ہے اس لاکھوں کے استعمال میں میں مظفر گڑھ سر تمام کے قیام میں آپ خطرات سے ایک اکیل کرنا چاہتا ہوں آپ دین کا کام کرتے ہیں آپ مدرسے کے مختلف ہیں آپ بدارش کے طلبا ہیں آپ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلبا ہیں آپ کھیلے چھوٹ مانگتے ہیں کیا شکایت صحابہ کے پیشن کے اللہ آ جاتے ہیں اللہ بڑھے چلو چلو دکاندار غریب آدمی کاروباری آدمی سکول کا طالب علم کاف کا طالب علم کلم یونیورسٹی کا طالب علم میں آج اس کے سامنے دامن چڑھا کر اس کے دروازے پر آیا ہوں کہ سب کچھ چھوڑو شکایت صحابہ کے اس حلالی قدم کے نیچے آپ اس لیے کہ آج صحابہ کام کو گلیوں میں سوچوں میں جو لٹکر پھیل رہا ہے ان کو پاس کہا جا رہا ہے ماں بہن کی والی صحابہ کو بھی جا اور اسپورٹ کو نگا ہونا چاہیے کن چاہیے بولے تو آپ اس پکڑ کو نگا کرنے کے لیے تیار ہیں قبونی نے ابوبکر کو کافر لکھا قبول کو ہم مسلمان کہیں علاقے میں حضرت عائشہ کو قباری عورت لکھا گیا ہم ان کو مسلمان کہے قرآن کو نامکمل کتاب اور شراب اور خلاقات کی کتاب لکھا دیا ہم اس کے مسلمان کہے ہم سے یہ رفتاری نہیں ہوتی مولوی سکھ جائے تین سکھ جائے تب تک جائے تق جائے تہارت سکھ جائے ہم مر سکتے ہیں